سریہ ابی سلما عبداللہ ابن عبد السد رضی اللہ عن یکم محرم الحرام چار ہجری میں آپ کو یہ خبر ملی کہ قولید کے بیٹے طلیحہ اور سلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں تو آپ نے ابو سلما بن عبدالاسد رضی اللہ عنہ کو ڈیڑھ سو مہاجرین اور انصار کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا وہ لوگ ان کی خبر پاتے ہی منتشر ہو گئے بہت سے اونٹ اور بکریاں ہاتھ آئیں جن کو لے کر مدینہ واپس آ گئے مدینہ پہنچ کر مال غنیمت تقسیم ہوا مال غنیمت کا خمس نکالنے کے بعد ہر شخص کے حصے میں ساتھ ساتھ اونٹ اور بکریاں آئیں سریا عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ یوم دوشمبا پانچ محرم الحرام کو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان حضلی ولحیانی آپ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے آپ نے عبداللہ بن انیس انصاری کو اس کے قتل کے لیے روانہ فرمایا عبداللہ بن انیس اسے جا کر ملے اور لطائف الحیل سے موقع پا کر اس کو قتل کیا اور سر لے کر ایک غار میں جا چھپے بعد ازاں حضرت عبداللہ اس غار سے نکلے شب کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے اس طرح تیئس محرم کو مدینہ پہنچے اور خالد بن سفیان حضلی کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا آپ بہت مسرور ہوئے اور ایک آسا انعام میں دیا اور یہ ارشاد فرمایا اس آسا کو پکڑ کر جنت میں چلنا جنت میں آسا لے کر چلنے والا کوئی شاز و نادر ہی ہوگا اور فرمایا کہ یہ میرے اور تیرے درمیان میں ایک نشانی ہے قیامت کے دن ساری عمر حضرت عبداللہ اس عصا کی حفاظت فرماتے رہے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دینا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا موج میں طبرانی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص گستاخ اور دریدہ دہن بھی تھا واقع ماہ سفر میں کچھ لوگ قبیلہ عزل اور قارہ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے لہذا ایسے چند لوگ ہمارے ساتھ کر دیجیے کہ جو ہم کو قرآن پڑھائیں اور احکام اسلام کی ہم کو تعلیم دیں آپ نے دس آدمی ان کے ہمراہ کر دیے جن میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں عاصم بن ثابت مرسد بن ابی مرسد عبداللہ بن طورق خبیب بن عادی زید بن دسنا خالد بن اب البیر معتب بن عبید یعنی عبداللہ اللہ بن طورق کے اللہ بھائی اور عاصم بن ثابت کو ان پر امیر مقرر فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ لوگ جب مقام رجیح پر پہنچے جو مکہ اور عصفان کے مابین واقع ہے تو ان غداروں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور بنو الحیان کو اشارہ کیا بنو الحیان دو سو آدمی لے کر جن میں سے سو آدمی تیر انداز تھے ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے جب قریب پہنچے تو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ ماں اپنے رفقا کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے بنو الہیان نے مسلمانوں سے کہا تم نیچے اتراؤ ہم تم کو امان اور پناہ دیتے ہیں حضرت عاصم نے فرمایا میں کافر کی پناہ میں کبھی نہ اتروں گا اور یہ دعا مانگی اے اللہ اپنے پیغمبر کو ہمارے حال کی خبر دے ابو داود پیالسی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عاصم کی دعا قبول فرمائی اور اسی وقت بذریعہ وہی کے نبی کریم علیہ الصلاطو و تسلیم کو ان کی خبر دی اور آپ نے اسی وقت صحابہ کو خبر دی ایک دعا حضرت عاصم نے اس وقت یہ مانگی اے اللہ آج میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں تو میرے گوشت یعنی جسم کی کافروں سے حفاظت فرما بعد ازاں حضرت عاصم من جملہ سات رفقا کے کافروں سے لڑ کر شہید ہو گئے عبداللہ بن طارق اور زید بن دسینہ اور خبیب بن عدی یہ تین آدمی مشرقین کے امن اور امان عہد اور پیمان کی بنا پر ٹیلے سے نیچے اترے مشرقین نے ان کی مشکے باندھنا شروع کی عبداللہ بن طارق نے یہ کہا یہ پہلا غدر ہے ابتدائی بدعہدی سے ہو رہی ہے نامعلوم آئندہ کیا کرو گے اور ساتھ چلنے سے انکار کر دیا مشرقین نے کھینچ کر ان کو شہید کر ڈالا اور حضرت خبیب اور حضرت زید کو لے کر چلے مکہ پہنچ کر دونوں کو فروخت کیا صفوان بن امیہ نے جس کا باپ امیہ بن خلف بدر میں مارا گیا تھا حضرت زید کو اپنے باپ کے حوض میں قتل کرنے کے لیے خریدا حضرت خبیب کے ہاتھ سے جنگ بدر میں حارث بن عامر مارا گیا تھا اس لیے حضرت خبیب کو حارث کے بیٹوں نے خریدا صفوان نے تو اپنے قیدی کے قتل میں تاخیر مناسب نہ سمجھی اور حضرت زید کو اپنے غلام فستاس کے ساتھ حرم سے باہر تنعیم میں قتل کرنے کے لیے بھیج دیا اور قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے قریش کی ایک جماعت تنعیم میں جمع ہو گئی جن میں ابو سفیان بن حرب بھی تھا جب حضرت زید کو قتل کے لیے سامنے لایا گیا تو ابو سفیان نے کہا اے زید میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس کو پسند کرو گے کہ تم کو چھوڑ دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بدلے میں قتل کر دیں اور تم اپنے گھر آرام سے رہو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جنجلا کر کہا خدا کی قسم مجھ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا یا پھانس چبھے اور میں اپنے گھر بیٹھا ہوں ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم میں نے کسی کو کسی کا اس درجے محب اور مخلص اور دوست اور جانثار نہیں دیکھا جیسا کہ محمد کے اصاب محمد کے محب اور جانثار ہیں بعد فستاس نے حضرت زید کو شہید کیا رضی اللہ تعالی انہوں بعد میں چل کر فستاس مشرف و اسلام ہوئے رضی اللہ تعالی انہوں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی انہ تا انقضائے ماہ حرام ان کی قید میں رہے جب لوگوں نے قتل کا ارادہ کیا تو حارث کی بیٹی زینب سے جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئی نظافت اور صفائی کی غرض سے اس طرح مانگا زینب اس طرح دے کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی زینب کہتی ہے کہ تھوڑی دیر میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ ان کے زانوں پر بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں ان کے اس طرح ہے یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گئی حضرت خبیب نے مجھ کو دیکھ کر یہ فرمایا کیا تجھ کو یہ اندیشہ ہوا کہ میں اس بچے کو قتل کروں گا ہرگز نہیں انشاءاللہ اللہ مجھ سے ایسا کام کبھی نہ ہوگا ہم لوگ غدر نہیں کرتے اور بارہا زینب یہ کہا کرتی تھیں کہ میں نے کوئی قیدی خبیب سے بہتر نہیں دیکھا میں نے ان کو انگور کے خوشے کھاتے دیکھا حالانکہ اس وقت مکہ میں کہیں پھل کا نام و نشان نہ تھا اور وہ خود لوہے کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے کہیں جا کر لا نہیں سکتے تھے یہ رزق ان کے پاس محض اللہ کی طرف سے آتا تھا جب قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر ان کو تنعیم میں لے گئے تو یہ فرمایا کہ مجھ کو اتنی مہلت دو کہ دو رکعت نماز لوں لوگوں نے اجازت دے دی آپ نے دو رکعت نماز ادا فرمائی اور مشرقین کی طرف مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ میں نے اس خیال سے نماز کو زیادہ قویل نہیں کیا کہ تم کو یہ گمان ہوگا کہ میں موت سے ڈر کر ایسا کر رہا ہوں اور بعد ازاں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اللہم احسیم عددا وقت بددا بددن ولاطبن ہم احدا یعنی اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے مار کسی کو باقی نہ چھوڑ اور یہ شعر پڑھے ما ان ابالی ہی نہ علی ال شق کان نلّاہ مسرعی وذالک فی ذات الہ و شارق جبارک او اوصال شلو ممزقی یعنی مجھ کو کچھ پرواہ نہیں ہے جبکہ میں مسلمان مارا جاؤں خواہ کسی کروٹ پر مروں جب خالص اللہ کے لیے میرا پچھڑنا ہو اور یہ محض اللہ کے لیے ہے اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے پارے پارے کیے ہوئے جوڑوں پر برکت نازل فرما سکتا ہے بعد بادزاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سولی پر لٹکائے گئے اور شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ اور آئندہ کے لیے سنت قائم فرما گئے کہ جو شخص قتل ہو وہ دو رکعت نماز ادا کرے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی قسم کا ایک واقعہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پیش آیا زید نے طائف سے واپسی میں ایک خچر کرائے پر لیا مالک بھی ساتھ چلا راستے میں ایک ویرانے پر خچر لے جا کر کھڑا کیا جہاں بہت سے مقتولین کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور ان کے قتل کا ارادہ کیا حضرت زید نے فرمایا مجھ کو دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے اس شخص نے بطور تمستر یہ کہا ہاں تم بھی دو رکعت نماز پڑھ لو تم سے پہلے ان لوگوں نے بھی نمازیں پڑھی ہیں مگر نماز نے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دوگانہ سے فارغ ہوئے تو یہ شخص قتل کے ارادے سے ان کی طرف بڑھا اس کو بڑھتے دیکھ کر حضرت زید نے یہ کہا یا الراحمین یعنی اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے مہربان ادھر حضرت زید کی زبان سے یہ اس میں اعظم نکلا اور ادھر اس نے ایک غیب سے آواز سنی ان کو قتل نہ کر وہ شخص اس غیبی اور ناگہانی آواز سے مرعوب اور خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جب کوئی شخص نظر نہ آیا تو پھر اسی ناپاک ارادے سے آگے بڑھا حضرت زید نے پھر یا الراحمین کہا اس شخص کو پھر کوئی غیبی آواز سنائی دی اور پیچھے ہٹا اور مسل سابق پھر آپ کی طرف بڑھا آپ نے پھر یا ارحم الراحمین کہا تیسری بار یا ارحم الراحمین کہنا تھا کہ دیکھتے کیا ہیں ایک سوار نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور اس نیزے کے سرے میں آگ کا ایک شعلہ ہے وہ نیزہ اس شخص کے مارا جو آنن فانن پش سے پار ہو گیا اور اسی وقت وہ شخص مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا غزوہ احد میں حضرت عاصم نے صلافہ بنتساد کے دو لڑکوں کو قتل کیا تھا اس لیے صلافہ نے یہ نظر کی تھی کہ عاصم کے قاسائے سر میں ضرور شراب پیوں گا اس لیے قبیلہ خزیل کے کچھ لوگ حضرت عاصم کا سر لینے کے لیے روانہ ہوئے تاکہ صلافہ کے ہاتھ فروخت کر کے خاطر خواہ قیمت وصول کریں امام تبری فرماتے ہیں کہ صلافہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو سو اونٹ انعام دیے جائیں گے حضرت عاصم اپنی لاش کی عصمت و حفاظت کی خدا سے پہلے ہی دعا مانگ چکے تھے حق تعالی شانہ نے دشمنوں سے ان کی عصمت و حفاظت کا یہ انتظام فرمایا کہ زمبوروں یعنی بھیڑ کا ایک لشکر بھیجا جس نے ہر طرف سے ان کی لاش کو گھیر لیا کوئی کافر ان کے قریب بھی نہ آ سکا کفار مکہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو سولی پر لٹکا ہوا چھوڑ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنما کو ان کی لاش اتار لانے کے لیے مدینے سے مکہ روانہ فرمایا جب یہ دونوں رات میں تنعیم پہنچے تو دیکھا کہ چالیس آدمی لاش کا پہرہ دینے کے لیے سولی کے ارد پڑے ہوئے ہیں حضرت زبیر اور مقداد نے ان لوگوں کو غافل پا کر لاش کو سولی سے اتار کر گھوڑے پر رکھا لاش اسی طرح تر تازہ تھی اسی قسم کا اس میں کوئی تقجر نہ آیا تھا حالانکہ سولی دیے چالیس دن ہو چکے تھے مشرقین کی جب آنکھ کھلی اور دیکھا کہ لاش گم ہے تو ہر طرف تلاش میں دوڑے بلاخر حضرت زبیر اور مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جا پکڑا حضرت زبیر نے لاش کو اتار کر زمین پر رکھا فوراً زمین شک ہوئی اور لاش کو نگل گئی اسی وجہ سے حضرت خبیب بلی الاعرض کے نام سے مشہور ہیں